فلا تدڑ مال مساجد اتنے تاجدار گولڈ لکھ دینا تدڑو بمن عبادت ہے دعا عبادت مراد ہے شاہ صاحب فرمیدن کہ نہیں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 لکھا بلا شبہ خالو فلا تاہدم منل آل باتل مزل اوہیتے جی بے دلیل قول ہی تعالی فلا تدما اگلے ناسا کٹنے بزرگ کلام کو اپنے حق چ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 جی جی جی جی. لگا جی بہت اچھا بہ نا سنت اتنے ہے <تصفح>